بسم الرحمن اسرحمن ورحمہ الحمد اللہ و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سگنمہ سو موجود تمام خوران گرامی اور باقی تمام سامعین کو بھی شمس ایک بار پھر سلامات کرتے ہیں شکر الحمد سلسلے درخت باب السلام صلاح نمبر اکسٹھ سکسٹی ون اور پیج نمبر سیونٹی سکس چھتر لیتی مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں سطح نمبر ایک سے ہے اس پیش کا اس کا تھوڑا سا شکل کے جمعہ کے خطبے کے حوالے سے تھا اور باقی بھی جمعہ کے خطبے کے سنتوں کے حوالے سے ہیں فرماتے ہیں وہ ان جمعہ کے وقت کے بارے میں آپ لوگوں کو خیال بتایا تھا کہ جمعہ کے جو ٹائم جو ہے زوال سے لے کر جو ہے ہر چیز کی سایہ ڈبل ہونے تک پڑھ سکتے ہیں اس میں نماز جمعہ ادا ہے ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے کے بعد سے پھر جو ہے جمعہ کا جو ہے پھر وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے اگر وہاں تک میں اگر کسی نے جمعہ نہیں پڑھا ہو تو یقیناً جو ہے پھر جمعہ پھر جو جمعہ نہیں ہو گیا وہ ظہر پڑھیں گے اب جمعہ نہیں پڑھیں گے چونکہ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا اب جمعے کے خطبے سے فرماتیاں فرماتیں اگر ایسا ہو جائے اتفاق سے جمعہ کے بعد زوال سے پہل ہو جائے زور کے اول وقت سے اور پھر نماز جو ہے زور کے اندر ہو جائے زوال کی بات ہو جائے جمعے کی تو یہ بھی صحیح ہے فرماتے ہیں اور ان وقات اگر واقع ہو جائے جمعے کے جو دونوں خطبہ یہ الف آتا ہے دو بداد کے تشنیاں بولتے ہیں اس کا ادب میں اگر دونوں واقع ہو جائے یعنی کیا دونوں یعنی دونوں خطبہ واقع ہو جائیں قبل زوال زوال سے پہلے زہر کے اول وقت زوال ہے سورج این سینٹر سے ڈل جائے مارد جانب تو وہاں سے زوال شروع جاتے زوال سے پہلے اگر خطبہ پڑھ لیں وہ صلات اور نماز جمعہ جو ہے بعد زوال زوال کی بات پڑھیں سینٹم آنے پہ تو لا تبۃ الجمع تو جمعہ باتلنی ہے جمعہ اس کا ادا ہوگا احمد ولا یہ شرط و تحالت اور فرمایا ان دونوں خطبوں میں تحارت شرط نہیں ہے یہ تحالت کا ظاہری لفظ تو یہی ہے کہ اس میں غسل تو عالی شارت ہے جو ہمارے پاس تحالت کی دو قدمیں تعدق وہ مراد یقین ہے کیونکہ تحالت کے بغیر غسل واجب جس آس پر وہ جو منجد کے اندر جانا ہی حرام ہے مشکل ہے باقی وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا ایک مطلب یہی ہو سکتا ہے تحالت شرنی سے مرت یعنی وضو کے بغیر بھی اگر کوئی آدمی مثلا خطبہ دیتے تھوڑا ٹوٹ گیا تو وہ خطبہ چھوڑ کے ادھر آ کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا انسان کی مجبوریوں کے بارے میں شریعت اپنے احکامات بیان کرتے ہیں وضو شرط نہیں ہے اس بات کا یہ معنیٰ بھی ہو سکتا چونکہ تحرات ہے چونکہ تہارت کا ظاہر معنی یہی ہے ظاہری طارت وضو کے معنی میں آتا ہے لیکن ہمارے بہت سے علمات میں نے اس پر علماء سے کافی دسکس کے ہے بائن سے بھی اور اور باہمتھ اپ باہمت سے بھی اپلو میرواز سے ان کا مولانا اپلو اور مچلو باد سعید مرحوم سے بھی میرے اس موضوع پر سوالات ہوا تھا تو اس طرح ہمارے بہت سے علماء خرامات ابھی موجودہ بھاپیر بھی فرماتے ہیں اس تحالت سے ملا تحالتیں ہی نہیں ہیں مسل جو ہے اس کے لیے وہ جیسے اس سے پہلے جو امامت کے جو شرائط سارا بیان کیا تھا جمعہ کے امام کی یعنی وہ سارا جو جیسے سے با تقوا ہونا یہ اعلیٰ مقامات جو ایک ہونا چاہیے اعلیٰ منظان صفات کا حامل وہ اگر نہ بھی ہو لیکن ایک خطیف ہے خطبہ دے سکتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں یہ مراد ہے اور ظاہر جمعے کے شرائط کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس کا استعمال زیادہ ہے لیندہ خطب ہے کیونکہ یہاں فرمایا کیونکہ خطیب یا جوز و جیسا یقون اخیر المام امام کا خطوں کے امام کے لو تو حل لحاظ سے وہ پورا جتنا ہو سکا پورا پورا شرائط پہ جائے جدا شرائط اس کے بعد پھر وہ کامل وغیرہ تو نور نالا نور ہے اب خطبہ دینے کے لیے وہ تمام شرائط نہیں ہیں جو امام کے لے اس لیے اس میں تہارت شرط نہیں ہے فرمایا تو تہارت سے تہارتیں باطنی مراد نہیں ہاں جی اور چونکہ فرمائش چونکہ امام کے چونکہ یہ جو شرائط تو آئے تھے پہلے امام شرائط جو امام کے شرائط آئے تھا اس لیے یہاں فرماتے ہیں خطیب امام کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے اس سے اس کے لیے یہ تمام شرائط نہیں جو امام کے اس لیے اس میں تہارت کو اچھے نہ کہیں تہارت نہ بھی ہو یعنی باطنی تو پل وہ مقام روحانی نہ بھی ہو تو یہ مختبہ دے سکتے ہیں اما جو منواز پڑھانے والا وہ اچھے صفات کا حامل ہونا ضروری ہے اس کے لیے شرط آخ فرماتیں ولا یہ جو زحانج اور جائس الفصل و فاصلہ دینا بین الخطبت وصلات یعنی جو نماز جمعے کی خطبہ جو ہی ختم ہو گیا بس قامت پڑھیں اور خطیب کرسی سے اترا جائیں اور قامت پڑھیں اور فوراً نماز شروع کریں اور خطبہ پڑھنے کے بعد ختم ہونے کے بعد کچھ دیر خاموں سے نہ کوئی اور کام کرنا وہ جائز نہیں اس میں موالہ شرط ہے ہماس جائز نہیں فاصلہ ڈالنا بین الخطبت وصلا نماز اور خطب کے درمیان فاصلہ جائز نے اللہ بال اقامت سوائے اقامت کے اقامت کے واقع فاصلہ ڈالنا جائز نہیں اس میں فالتو باتیں کرنا اضافی بننا اس لیے جو جمعہ کے آداب میں تھی کہ سب سے پہلے ہی جا کے صفین درست کر کے رہیں شروع ہی سے امام پہ لائے پہلے سب سف سے صفح درست کرتے پیچھے چلیں اور بیچ میں کوئی فالتو آنے فالتو جگہ نہ رکھیں تاکہ پھر بعد میں پھر لوگوں کو آگے پیچھے ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ میں جو خطبے کے بعد قامت کے بعد باتوں میں لگ جائیں وہ شرنجائش سے نہیں ہیں لوگ کرتے ہیں لیکن شرنجائش سے نہیں ہیں بعد جو خطبہاتوں کا قامت پڑھ لیا خاموشی سے نماز میں داخل ہو جائیں آگے وہ خطبے کی سنتیں فرماتے ہیں یہ صاحب و مصطعفی ان تخن یہ جو خطبہ دیں گے وہ تاغیر جو ہے وہ خطبہ بلی خطبہ بلی خونی چاہیے پھنسی ہو بلی خوال سمجھا کیا ہے تو اونچے آواز میں ہے لوگوں لوگوں تک اس کی آواز پہنچے بالغ ایک منع بھی ہے اور ساتھ ہی پھسات و بلاغات یعنی لوگوں کے لیے قابل فہم ہو اور اور, اور لوگوں کے لیے مفید باتیں ہوں وقت زمان مکان کے لحاظ سے بھی مفید ہو اور لوگوں کے لیے قابل فہم بھی ہو ان میں کوئی پاچیدہ الفاظ سے استعمال نہ کریں جو لوگوں کو سمجھ میں نہ جائیں تو یہ ہوتا ہے خودبہ بلیخ ہو قریب و ان لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو لوگوں کے لیے جو سمجھ میں آنے والے خطبہ دیتے ہیں ہاں لوگ عام عوام اور آپ بہت بڑی علمی بات کریں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ جائے گا یا اس میں پیچیدہ الفاظ بیان کریں جو مشکل الفاظ جس سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ جائے تو آپ کو خطبے کا مساج فوت ہو جائے گا کیونکہ خطبے کا مقصد لوگوں کو نصحت کرنا ہے لوگوں کو اچھی باتیں پہنچانا ہے لہٰذا لوگوں کے فہم فراست کے قریب ہو خالیتن تن ان الفاظ اور آپ کے خطبے جو ہے تاریخ جو ہے ایسے الفاظ سے انیل الفاظ غریبا الفاظ غریبا, غریبا سے خالی ہو الفاظ غریبہ عربی زبان میں غریب اس لفظ کو بھی بولتے ہیں جیسے پاردیسی کو بھی عرب غریب بولتے ہیں نا اجنبی تو یہاں پر بھی کہتے ہیں ایسے الفاظ آپ تاریخ کے اندر استعمال نہ کریں جس کا معنی لوگوں کو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا یعنی انتہائی شاز و نادر لوگ بہت ہی ادیب ماہل لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں عام عوام میں لوگ لفظ استعمال نہیں ہیں تو انہیں اس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آنے والے الفاظ استعمال نہ کریں تو لہذا خطبہ خالی ہونا چاہیے الفاظ غالبات سے ایسے الفاظ جو لوگوں کے لیے نامانوس ہو ان کے سمجھ میں نہیں آنے والے الفاظ ہو وہ بیان نہ کریں اور کسی دیہات میں جائیں اور خطبے میں جو انگلش کے الفاظ شامل کریں اردو کے پیچیدہ الفاظ استعمال کریں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں گا اسی طرح شہروں میں آنے کا جو ہے آپ شہر کے بچوں کا آج کے جوانوں کو اردو سمجھ میں بلتی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے تو بلتی ٹھیک بلتی استعمال کریں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ جائے گا تو خطبے کا مقصد فوت ہو جائے گا اس لیے فرمایا الفاظ تغریر جو ہے خالی ہو ان الالفاظ غالبتیں لوگوں کے لیے ناشناس نامانوس سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ سے خالی ہو اور ساتھی ہی خطبہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو مائلت علیقا صنع خطبہ شاٹ کی طرف مائل ہو یعنی خطبہ نسبتاً شاٹ ہو بیس منٹ پچیس منٹ بہت زیادہ ہو تو آدھا گھنٹے کا تاکہ لوگ آرام سے سنیں اور نماز کے جمعے کا وقت بھی نکل نہ جائیں نسبتاً خطبہ مختصر ہو مائلۃ اللہ خاص خاصر کی معنی چھوٹا مختصر کے معنی اختصار کی جانب مائل ہو یعنی اختصار ہو ہو یعنی جو تقاریر کے جاتے ہیں وہیں یقون الخطیب اس کے علاوہ خطیب جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ مستقبل رخ کیا ہوا ہو النا لوگوں کی طرف جب وہ تعریر رہا ہو اس کے مختلف تک لوگوں کو پش کیا ہوا نہ ہو بلکہ لوگوں کی طرف رخ کیا ہوا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی باتیں آرام سے سنیں ولا اکان مستقبل اگر امام نے لوگوں کو پش کیا ہوا ہو پیٹ کیا ہو لیکن وہ بعض الجماعتیں لیکن جماعت میں جو لوگ ہیں جمعہ میں جو لوگ ہیں تو جو, جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ بعض جماعت کا کچھ لوگ جو نماز میں شامل ہے یاسما سوتا ہو اس کی آواز کو سنتا ہو معفوماً مکمل مطلب کے ساتھ اس کی باتیں مکمل مطلب کے ساتھ سنتا ہو تو کفاہو یہ بھی کفات کرے گا لیکن بہتر سنت یہ ہے کہ لوگوں در رخ کر کے بولیں تاکہ لوگ اس کو سمجھنا بھی آسانی ہو کیونکہ بہت چیزیں اشاروں میں ہاں ہاتھ کے اشارے بھی بہت مفید ہوتی ہے باتیں سمجھنے میں تو وہ یقینی بات ہے امام لوگوں کو پوچھ کیا ہو تو لوگ اشارے تو نہیں دیکھیں گے اور روبرو ہونے میں توجہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے توجہ روب کرنا یہ سنت ہے وان لا یہ الطفی اور امام جو ہے خشبات دیتے ہوئے رخ نہ پھیریں یمیناً و یسلاً دائیں بائیں جانب تو اس کا مطلب جو ہے جہاں تک عالیہ سال میں آ جاتا ہے رخ نہ پھیریں دائیں بائیں جانب یعنی خطبہ دیتے ہوئے بالکل عالف کی طرف لوگوں کی طرف کھڑا جائیں تو اس میں یقیناً حمد پڑھتے ہوئے اور سرا پڑھتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے وہ تو یقیناً لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھیں دائیں بائیں رخ نہ پھیریں کیونکہ وہ بے معنیٰ ہے باقی تقریر کرتے وقت جو ہے تھوڑا بہت دائیں بائیں دیکھنا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا تو یہ تو اس کے بغیر تو تعریر ہوگا ہی نہیں لوگ باتیں ہاں جو سیدھا سیدھا عالف کی طرف کھڑے ہو کے بولیں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں پڑے گا یقیناً اس میں وہ تعریر کا پہلو حال سے ہے باقی جو چار رکن ہیں وہ یقیناً قبل کی طرف دائیں بائیں اس وقت نہ دیکھیں رخ نہ پھیرنےیں ملتف نے دائیں بائیں جانے ہاں جی تو بار بار چہرہ و تراف یہ ترابی خطبہ پڑھتے ہوئے یعنی اس میں اللہ کی حمد کرتے ہوئے سورا پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہوئے دائیں بائیں پھیرنے کی ضرورت نہیں سیدا ہو کے بیٹھے باقی تعریر کے دوران تعریر کا پن ایک ہنر ہے فن ہے اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے بغیر لوگوں کو کچھ میں نہیں گا وہیں یا خزہ بھی ہے سنتوں میں سے یہ کہ امام اٹھائیں اپنے ہاتھ میں تھامیں صیفن ایک تلوار خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ میں اٹھائیں اور انجتاً یا کوئی نیزہ اٹھائیں اور قوسن یا کوئی تیر کمان اٹھائیں وہ یا آتمی اور اس کو ان ان پر تھوڑا سا اعتماد بھی کریں مطلب کہ اس پر تھوڑا وزن بھی ڈالیں اس پر ہاں اس پر اس کا سہارا بھی لے لیں یا آتمی آج کل لوگ جو ہے ایران وغیرہ میں جو ہے وغیرہ میں آج کل یہ اثا وغیرہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ لوگ آج کل اس زمانے کا اثلا یہی تھا تلوار تھا نیزا تھا تیر کمان تھا لوگ آج کے اثرات جو ہے رائفل ہے تو آج کل ایران میں بھی سج میں ہم نے رائفل رکھتے ہیں امام ہاتھ میں کیونکہ یہ اثہ وغیرہ رہنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتا تھا امام لوگوں کو نشرت کریں تو کوئی مخالف جو ہے یا کسی کو امام کو خطبہ پسند نہ آ جائے لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں تو امام کے ہاتھ میں اسلحہ ہو وقت کے کی ضرورت کے مطابق تو اس لیے آج کل ایران وغیرہ میں اسلحہ رکھتے ہیں سدھر میں بھی ہم نے جگہ اسلحہ رکھتے ہیں وہاں یقون متعماً معتدین اور یہ کہ ہو امام پگڑی پہنا ہوا امامہ پہنا ہوا اور رضا یعنی ابا یا چادر پہنا ہوا بڑا سا ہاں جی رضا پہنا ہوا ابتو تاب قبا وغیرہ پہنا ہوا والامت اور پگڑی و رضا اور جو چادر پہنیں گے آبا وغیرہ پہنیں گے وہ جو دونوں کلتا ہوں دونوں کے دونوں اور احدام یا ان دونوں میں سے ایک سوداؤ ہاں جی سیاہ رنگ کا ہو قلم بلیک کلر کا ہو او بردہ یا گندمگون ہاں جی گندمی کلر کا برون کلر کا ہو برد یامانی والے کلر کا ہو ہاں جی یا سا سیاہ ہو یا بردہ ہو برد یامانی رنگ کا ہو ہاں جی یعنی براؤن کلر ہے گندمیرا ہے اس رنگ کا اور یہ سنت ہے دوسری کلر بھی پہن سکتے ہیں لیکن یہ سنت ترکی ہے ترف ہیں اگر امام کو کوئی سلام کرے اور امام جواب دے دیں تو آہستہ جواب دے دیں علامہ وسلم اگر کوئی سلام کریں یب بگے تو چاہیے آئین صلم امام اس کے جواب میں سلام کرے کریں محموسن آہستہ اس بات کا یہ بھی تجمہ ہو سکتا ہے یہ بھی تجمہ ہو سکتا ہے امام خود جو ہے لوگوں کو سلام کرنا چاہیں تو آہستہ سلام کریں اس کا یہ تجمہ اگر اگر سلام کریں تو چاہیے آہستہ سلام کریں بظاہر اس کا تجمہ یہ زیادہ مناسب لگتا ہے مجھے یعنی اگر امام لوگوں کو سلام کرنا چاہیں تو آہستہ سلام کریں تو نہ زور سے نہ کریں اس تجمہ کا وہ استعمال ہے یار کہ لوگوں نے سے کسی امام مسجد میں آنے والے نے سلام کیا اور امام جواب دے دیں تو زور سے جواب نہ دے دیں آہستہ جواب دے دیں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو دونوں صحیح ہے دونوں کیونکہ سلام سننے کے بعد جواب کرنا جواب دینے واجب ہے لہذا جو آہستہ جواب دے دیں اور خود سلام کرنا سنت ہے مومنوں کے لیے اور مثمان کے لیے تو لہذا وہ سلام آہستہ کریں ہاں جی تو وہ بھی حکم کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں معنی اس کے اندر آ سکتا ہے تو علیہ و سلام کریں یمبہ بگچہ یو سلمہ محموصل آہستہ سلام کریں وہیں یا اجلسہ بعد علی ارتقا کرسی پر چڑھنے کے بعد امام پہلے پہلے بیٹھ جائیں قبل خطبہ خطبہ دینے سے پہلے ہاں جی معازن اذان دیتے ہیں تو اذان دیتے ہوئے امام کرسی پر چڑھ جاتے ہیں تو کرسی پر بیٹھیں شما یا قوا پھر کھڑا ہو جائیں ہاں جی اذان ختم ہو جائے گی خیا آواز میں جو ہے اچھار کے ساتھ آواز کے ساتھ خطبہ دے دیں وہاں یہ دعا اور امام دعا دعا دعا کریں اللہ ظالم ظالم کے بخلاف خطبے میں ان قدر اگر امام قدرہ رکھیں و ان ورنہ اللہ علیہ دفِ ذرر ورن امام جو ہے یوں دعا کریں خدائے لوگوں کو ظالموں کے شر سے بچائیں ان کے عذاب ہدنوں سے بچائیں کے دفع ضرر کے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائیں رکھ کے برقع دعا کریں اور سامعین کے لحقوں میں یہ وایہ جیب وہ سننے والوں کے لیے انسان تو چپ رہنا ساتھ الخطیب جب خطیب کرسی پر جا جاتے سننے والوں کو چپ رہنا واجب ہے ان سمیع الخطبہ عملہ میں یزما خواہ خطبہ آپ سن سنے یا نہ سنیں یعنی خطبی کی آواز آپ تک آئی یا نہ آئے تب خطبہ دے رہا ہو تو آپ کو چپ رہنا ہے کس قسم کی بات نہیں کرنا اور واشی دنیا میں یہ بیماری بہت زیادہ خطبہ دے تو لوگوں میں باتیں رہتے ہیں گلی میں رہتے ہیں یہ شرن حرام ہے سب آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو, کو یہ اس سے آگاہ ہاں جی مطلب خطبہ کی آواز نہ بھی آئیں جو چپ رہنا واجب ہے اگر خطبہ کی آواز آ تو اس کو سننا واجب ہے اب رہو اور مکرو ہے صلاح تو نماز پڑھنا فی حال الخطبہ امام جب خطبہ دے رہا تو کوئی اور سننا نفل وغیرہ پڑھنا مکرو ہے والوخت و بغیر العرب اگر امام جو عربی زبان کے علاوہ دوسرے زبانوں میں خطبہ دے دیں من العالعالسنت عظمیا دوسرے آجمی زبانوں میں جاضہ یہ وجائز سے کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے ہیں دوسرے زبانوں میں بھی خطبے کے حامد صلاح در سب اپنی زبان میں مالی زبان میں پڑھ سکتے ہیں انہیں کلمات کے ساتھ آج کے اندر سے اختتام ہوتا ہے